لا خیر فی کثیر میں نجوارم آداب, آداب مشاورت آداب مشاورت آداب مشاورت اس لیے بیان کیے گئے کہ انہوں نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کیے یا نہیں منافع کی قوم نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کی رات کو کہ کیسے سہمت لگیا جائے کیا کچھ کیا جائے فرمایا مشاورت کے کچھ آداب دیتے ہیں فرما لا خیر فی کثیر من نجواہ نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں نجوا کہتے ہیں سرگوشی نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں جو ہی لوگ دیکھو نا سرگوشی کرتے ہوئے غلط عام طور پہ سرگوشی کرتے ہیں کانوں میں باتیں کرتے ہیں سرگوشی ہے کانوں میں بات کرنا کوئی کچھ سر کی بیٹھے کا نا وہ رضوانی کہہ لیا خوش بس ہاں نجواد خوش بس خوش فرمایا نہیں پھل ہی ان کی اکثر سرگوشی میں اکثر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں ہاں مگر وہ شاخ حکم کرے کے اس کا سد کے کا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 میری قوم جو ہے نا پہلے سو جہالت کے دور میں چلی گئی اب الحمدللہ آج ہی قوم سدھر گئی ہے حافظ عالم بن گئے ہیں کافی تو وہ مرید جو تھے نا ان کے پیر بد آتی تھے وہ آتے تھے لیکن میری عادت آئے کہ میں ان کو بھی ملتا جیسے وہ ان کو پیسے دیتے میں بھی ان کو پیسے دے دیتا ہم اس سے خوش ہوتے پھر لوگوں کو کہتے ہیں تو وہاں بھی لیکن اچھا وہ ہے اس کے پاس آپ نے لڑکوں کو پڑھایا کر تو بڑا پیر فوت ہو گیا اس کی داڑھی تھی نماز پڑھتا تھا اب اس کا بیٹا جانشین ہوا لے کر وہ کیا تھا داڑھی منڈا تھا نماز تو پڑھتا تھا لیکن ڈاڑھی منڈا تھا تو میں بھی آپ کرنے کے لیے پھر ان کو کہا حضرت ایک سرگوشی کرنی آپ کے ساتھ ٹھیک میں نے کہا دیکھا آپ ابے کے جانشین ہیں اور داڑھی پیے تو نہیں ہوتا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے پھر آپ سید بھی ہیں سید بھی تھا تو مجھے کہنے لگا مولو صاحب وعدہ ہے مشت داڑ رکھا ہوا اس وقت سے ڈاڑھی مشت رکھا کی <تصحن>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 حسین بن کے جاؤ داڑھی میرا یہ کہنا تھا کہ زارو زار رونے لگا۔ ابھی ابھی ایک زاروزار کچھ غائب ہوا ہے کہنے لگا وعدہ ہے ابھی میں گیا جمعہ پہ ابھی کی بات ہے کہنے لگا وعدہ ہے اب میں پوری داڑھی رکھوں گا بش داڑھی اور وہ تقریباً پہنچ گیا ہوگا وہاں حضرت کے بار گا میں پہنچ گیا ہوگا تو اللہ تعالی قبول فرمائے لوگ داڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ داڑھی فرض عملی ہے کیا واجب ہے بہیمانا کہ فرض عملی ہے چلی تو فرمایا یہ سرگوشی کیا کرو مگر وہ شاید کے حکم کرتا ہے صدقے کا یا کس کا نیکی کا اور اصلاح بین اللہ یا لوگوں کے درمیان کا اصلاح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 اس کی ملازمت نہیں ہو رہی بچہ بڑا شریف ہے نمازی ہے ڈاڑی ہے اس کی ملازمت لگا رہے تو وہ استاد جی جیوا اپنا کام نہ بتایا آہ, میں نے کہا میں اپنا کام نہیں بتاتا وزیر شریروں کو یہ تیری قوم کا ہے تیرا رشتے دار ہے قریبی ہے آہ, نیک ہے بچہ ایسے آوارہ پھر رہا ہے اس کی ملازمت لگاؤں لفظ نہیں تو اس کی ملازمت بھی. میں اپنا ذاتی کام نہیں بتاتا حالانکہ اچھے اچھے آدمی ہیں میرے دوست ہیں کبھی ان کو ذاتی کام نہیں پل کا اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام کہ اصلاح بیر الناس کا معنی میں نے کیا ہے نا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو سرگوشی کرو ٹھیک ہے سمجھ گیا ایک آدمی کو ادھر لے جاؤ بھئی صلح کر لے دوسرے کو لے جاؤ صلح کر لے صلح اچھی بات ہے وہ میاں فل بشارت اب ہو شاخ کرتا ہے یہ کام واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے بس انقریب دیں گے ہم اس واجر عظیم و میو شاہ کے رسول انجام شزوز انجام شزوز شزوز کہتے ہیں علیحدگی کو شدوز کس کو کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا اکیلا ہو جانا من شلزہ فی فن میرے حضرت فرماتے ہیں علیکم بالجماعت تم اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل رکھو شدود نے اختیار کرو من شزا شزا فی شزہ جو علیحدہ ہوتا ہے جماعت سے اس کو علیحدہ کر کے ڈالا جائے گا نا کے اندر ایک کالے بل مہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بڑے محقق ہیں ارے اریمیا کیسے محقق ہیں وہ جی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور مولو کن مسائل کا پتا ہی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور دلائل کی بچھال کر دیتے ہیں میں نے کہا تیرے استاد پر محق اتنی ملحد ہیں کیا جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں نا اہل سنت وال جماعت کے خلاف جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں ان کے قلعہ اور اس وہ ہیں کے میرے عزیز میں بار بار تاکید کروں گا آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت جماعت نشانہ رکھے سمجھا جی آہ. یہی مسئلہ برحق ہے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کون کر رہے ہیں عکاغیرے جو بند ہیں یہی ہیں اہل سنت والجماعت جماعت سمجھے جی اختیار کرنا اپنی طرف سے کوئی میں تفاثیر کے مطالعے بہت کرتا ہوں پہلے کرتا رہا اب تو کچھ کم کر دیے ہیں لیکن مختلف اقوال میں سے پھر میں کہاں آ کے ٹھہرتا ہوں حضرت ثانوی پہ بیان القرآ تفسیر عثمانی پہ مولانا عیدری اسکانی جو ہمارے جو بندی ہیں نا ان کی تحقیر کو پہ آخر سمجھتا ہوں مطالعہ خوب ہو کرتا ہوں لیکن ہر پیاسر میرے لیے ان کی ہوتی شا جی میرے عزیز کہاں پہنچ گئے جی انجام شزوز لکھا ہے شدوز کا تنہ افطار کرنا اور وہ شاخ مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے واضح ہو چکی واسطے اس خدایا بھائی حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا اس کی تشریح دیکھو آگے ہے وا جب تا بے وہ میں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 یا ہمارے ان سارے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اگر وہ کافر ہیں تو قرآن کیسے صحیح ہے قرآن ان کے ذریعے پہنچا ہے یا نہیں یا کافر کے ذریعے قرآن پہنچا نا تو جو کافر ہیں قرآن میں بھی خالص مز کر دکھا انہوں نے تو حضور کی مخالفت کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ چلتا ہے غیر صبیر مومنی جو مومن چلے آ رہے ہیں کرن در کرم ان کی راہ چھوڑ کے دوسری رائے پیار کرتا ہے یہ مخالف کا ول ہی اللہ کھیریں گے اس کو جان ہی پھرے گا چتر بہا اب داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر اور برا ہے यह اب یہ بات سمجھے یا نہیں تو جب کہا گیا کہ مومنین کی راہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ کس کا مخالف ہے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 مرزا دائرہ اسلام سے کیا ہے ہارے ہیں آپ کی سمری نے بھی ان کو حارج کر دیا ہے اسی طرح منکرین حدیث پہ بھی اجماع ہے علماء کرام کا حدیث کا منکرین صاحب ہے اِنَّ اللہ لَا بھی. تخویف اخروی برائے مشرقین تخویف اخروی برائے مشرقین شرک کی بات چون چڑھی آ رہی تھی پہلے تو چوری کی بات تھی وہ اس لیے کہ وہ منافق تھا نا بےمان توما تھا یا بشیر تھا اس منافق کے خلاف جب فیصلہ کیا نا حضرت نے تو مرتاد ہو کے بھاگ دیا منافق تو پہلے تھا اب ظاہر ظہور کافر ہو کے بھاگ دیا مکہ کہاں چلا گیا مکہ چلا گیا وہاں شرک کرتا رہا بھگول پرش پرستی خدا کی قدرت تھا تو وہ چور تو ایک جگہ وہ چوری کر رہا تھا نقصان کر رہا تھا تو دیوار تھی ذرا کمزور کچے دیوار گری جی وہاں مر گیا پاک کے اندر اس سری اب شرک کی بھی تردید کی جا رہی ہے مشرک ہو گیا تنگ ہو گیا تخویف و خرویب برائے کی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شیر کیا جیسا تو اسے اور بخش دیتا ہے اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کا کرم ہے اور جس نے شرک کیا تھا اللہ کے پستا بھی گمراہ ہو گیا گمراہی بھائی میرے محترم ذرا غور میں ایک آدمی مشرک ہے نا تو اپنی زندگی میں شرک سے قائب ہو جاتا ہے تو توبہ قبول ہے شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے دوست ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخش قیامت میں نہیں فرمائیں گے شرک کے اندر موت آئی باگرہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے اوپر اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کریم گی چاہیں تو بالکل ہی باقی دیں چاہیں دولت میں ڈالیں کچھ عرصے کے لیے چاہیں بالکل باقی لیکن شرک کو کوئی نہیں بخشیں گے کیا مرتے دینا تو میں آ دنیا میں تو ہوا کر شرکی آلام جو مرے گا اس کے بچے نہیں ہوگا اچھا جی حضرت این من یہاں پہنچ گیا جی نفی شرک اعتقادی نفی شرک اعتقادی ایک بھائی شرک کے لیے ہوتا ہے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 اس کی پوجا کرتے تھے ایسے ایسے نظر اب میں رکھا نہیں ہے ایسے سنا تھا اپنے کو لکشمی بلڈنگ سنی, سنی ہوگی لیکن بت میں نے دیکھا تھا اس وقت تھا اب ختم ہے مشرق لوگ جو ہے نا عورتوں کے بت بنا کے بھی ان کی کیا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو اللہ نے فرما واہ واہ ایسے نکمے لوگ مارد تو مارد عورتوں کو ہی تو میں نہ چھوڑا تھا کہ ان کو بھی معبود بنا لیا یہ زیادہ کا باہک ہے یا نہیں زیادہ کا باہک ہے من اللہ نہیں پکارتے یا نہیں پوجا کرتے اللہ کے سوا مگر کی اور حقیقت کے اندر یہ پوجا کرتے ہیں شیطان کی کسی اس کی شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ شرک کرو دوسرا کل میں نے عرض کیا کہ جہاں بدھ پرستی ہوتی ہے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 کان یاد فی اجوا فل اس کان یاد فلوفی اجوا فل اسلام شیطان جو تھا نا وہ بتوں کے پیٹ میں چلا جاتا تھا کہاں چلا جاتا تھا بتوں کے پیٹ میں اب مشرق آتا تھا نا بت کو پکارتا تھا کہ حضرت صاحب میری مدد کرو تو شیطان اندر سے کہتا تھا ہوں ہوں کہا کہتا آ یعنی تیری مدد کرتا ہو جیسے کل میں نے کہا وہ درخت کے اندر سے ہوں کر رہا ہے کان جاتو فی اجواف الاسلام فیت کلم دائی پکارنے والے کے ساتھ وہ بات کرتا تھا فیت کلام اب دیکھو جی میرے عزیز حوالہ بھی لکھو تفسیر بحر محیط تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفحہ دو سو باون تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفحہ دو سو باون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 اور امیدیں دلاؤں گا ان کو تیرا معافی دے امید ایسے شیطان کہ دو شراب پی لو تھوڑی پی لو ہاضمہ بھی ہو جائے گا قوت باہ کا بھی پیدا ہوگا پہلے تو امید دلائی لیکن قوت باہ دور ہوتی ہے جب شرابی بن جاتا ہے پھر نہ ہو جاتا ہے قوت باہ ختم ہو جاتی ہے تجربہ ہے حکم آتا والوں اور البتہ ضرور حکم کروں گا میں ان کو بس ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے جانوروں کے کان کاٹتے تھے یا نہیں ایسے کاٹتے تھے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ چار قسم کے جانور تھے صاحبہ بہیرہ وسیلا ہاں ان کو بتو کے نام کر دیتے تھے نہ ان کا گوشت کھاتے نہ دودھ پیتے اور ان کی نشان یہ ہوتی کہ کیا کر دیتے کان کر لیتے ضرور کاٹیں گے کان جان کے ایک مانا تو یہ ہے دوسرا مانا یہ ہے کہ ہمارا محاورہ ہے کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا بدماش ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے وہ کہتے نہیں اتنا بدماشی میں دراہ گیا کہ جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے. یہ بھی مانا ہے بال آپ اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو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 مزین کیا مردوں کو سمجھے نہیں تھا تو حادثے پہ لکھ لو جی فالا یغیر خلق اللہ کے اندر ڈاڑھی منڈوانا بھی اس تحریر میں داخل ہے جو داڑھی منڈواتا ہے وہ یہی عمل کر رہا ہے فالا یغیر خلق اللہ والا شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے ڈاڑی منڈوانا بھی اس تحریر میں داخل ہے یہ دو تفسیروں کا حوالہ لکھو بیان القرآن اور تفسیر عثمانی دونوں بڑے بزرگ ہیں بامت تاخذی شیطان رفاق شیطان کا انجام اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے پتا کی تباہ ہو گیا تباہی والے وعدہ دیتا ہے ان کو عقائد میں برے والے وہ یمنی ہم امیدیں دلاتا ہے ان کو آماد میں اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکھے کا الا کا مابا جہنم انجام مشرقین یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور نہ پائیں جو اس سے بھاگنے کی جگہ اب مشرقین کے انجام کے بعد مومنین کو بشارت ہے جو ایمان لائے عمل کے اچھے داخل کردار تجری میں تاجر انہار خالدین آبادہ پڑا ہوا ہے یہ وعدہ اللہ کا سچا اور کون زیادہ سچا اللہ سے کے لگانی ہے, کوم یہ زجر ہے زجر ایک دفعہ جی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 کہ ایسے اپنے آپ کو بہشتی نہ کہا کرو قانون بتا دیا کیا کہ جس کے اندر ایمان کامل ہے اور امال صالح لیا ہے وہ کیا ہے وہ بہشتی ہے قانون بتا دیا فرما میں لے سب یا مالیے گم نہ تمہاری امیدوں پہ مدار ہے نہیں مدار تمہاری امیدوں پہ ہماری من امیدوں پہ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 مر میرے سالحات مزا روا اور جس شخص نے کیے نیک کام چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو واہ واہ مومن ہون। لکھ لو شرط قبولیت عمل شرط قبولیت عمل عمل کے قبول ہونے کی شرط کا ہے جی ایمان ہے شرط ہے کہ مومن ہو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 اور کون زیادہ اچھا ہے بیت بار دین کے اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے واہ ہوا محسرون اور وہ مخلص ہے اخلاص بابا ضروری ہے بد تابا ملت ابراہیم حنیفہ اور تابع ہوا ملت ابراہیم پہ درا حالے کی ابراہیم دادا انی تھا بابا سب سے رشتہ تو بابا رب سے جادو وقت اللہ فضیلت ابراہیم اور بنا لیا اللہ عبراہیم علیہ السلام کا دوست میرے عزیز پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا مدارے اگا پھر مدارے ثواب پڑھا اب مدار وجوب تا مدار وجوب تا, مدار وجوب تا بھائی کس کی طاعت واجب ہے کس کی طاعت ہمارے اوپر واجب ہے مدار وجوب طاعت اس ذات کی طاعت واجب ہے جس میں کمال سلطنت بھی ہے کمال علم بھی ہے وہ کون ہے اللہ کی ذات مدار وجوب طاعت اور اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں کمال سلطنت لکھو آسمان زمین ساری کائنات اللہ کے ملک میں یہ کمال سلطنت ہے وہ اللہ بک الشہ وہی یہ کمال کیا ہے کمال ہلک